اس سور سے دوسری دفعہ سے تھوڑا سا چھوٹا اس سے تھوڑا سا کم مقدار میں پھر ویار کا پھر رقو میں جائیں سالث تیسری مرتبہ ویار تیلا پھر رقو سے قمر سیدھا کریں اعتدار میں آ جائیں بے تقبیر اللہ اکبر کے ساتھ ہاں جی آپ کا جو ہے وہی اکرال فاتحہ پھر دوبارہ عالم شریف پڑھیں وہ صوراََ ایک صورا پڑھیں قریب قاصری قصر یعنی چھوٹی نزدیک اور چھوٹی صورتوں سے چھوٹی صورتوں سے نزدیک یعنی چھوٹا نہ چھوٹی صورت نزدیک جیسے الحکومت قاصر علیہ وغیرہ جو کہ بہت چھوٹی صورت جیسے والا علاصر نعتن وغیرہ سے قریب ہے تو ایسی ایک شورا جو چھوٹی صورتوں سے نزدیک ہے قریب وطن قصر چھوٹی صورتوں سے نزدیک ہے وہ اک صورا پڑھیں علام شریف کے بعد